اے ایمان والوں جہاد کرو ان کافروں سے جو تمہارے قرب ہیں اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں اور جان رکھو کہ اللہ پر ہزگاروں کے ساتھ ہے